قال بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضل الله بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولان العظيم إن الله وقلائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما زوق شوقنا البعواذ بالعندس صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله الحمد للسنة أجلو بختم الأنبياء مجدول کریم سکنا فقیر و حکی پور تقسیم دل دماغ زبانوں گاہ صدیار محبوبہ نہ چیز نو کل محبوب نسیف فرماوے جنہ دوستا اس نے شریف سے اہتمام کیا سلسلہ ہے ملا دن صلی اللہ تعالی وسلم اور جتنے تک فقیر کی تلا ہے کہ عمر واسطے بزرگ تشریف لے کے جا رہے ہیں تو اس سلسلے دی اندر اس محفظ شریف کا اہتمام کیا گیا اللہ تعالیٰ وارگاہ گا ہے مولا تعالیٰ فقیر نو بیان کر کے اسے عمل کرنے دی صحیح سی تو بات عمل کرنے کی تو فیصل نصیف فرما ہوئے بیان کر کے سن کے اپنی زندگی میں اس کے مطابق ڈالنے کی تو نصیب دوستو اس علاقے دے اندر پہلی مرتبہ دین دن متن دیا سچیاں گلان سچیاں گل سنا خاطر حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے اللہ تعالیٰ دی دارکا دن دعا ہے حاضر میری حاضری خبولیت نشرف با جائے غور نال، توجہ دے سمات تو انشاء اللہ میرا بیانگ محفل شریف اٹھا گے کوئی نہ کوئی گل دل دماغ ذہن کے بیٹھ جائے گی کیونکہ محفل شریف کا مقصد وقتی سرو سواد اچھا لینا نہیں ہوں گا بلکہ ایسی کوئی گل لب جائے جی دیا وخرت کم آ جائے اور فائدے والی ہو ج مگر یہ ہے شاید جناب معلوم ہوئے یا شاید نہ ہوئے میں جس مقام کے بیٹھا میں خطاب کر مگر بیٹھن بیٹھنے تھوڑی مجبوری جی مجبوری ہوشانی بھی ہوں پریشانی ہوں کہ جی بندے سن رہے ہیں اگر انہوں کی توجہ ہٹ جائے دھیان ہٹ جائے ٹھیک ہے سبحان اللہ کے نال ایک خاص قسم کا ذوق ہوں مگر جی نگاہ دی توجہ ہے نا اور دھیان میرے بال تا ٹپٹکی باندھ کے ویکو یہ بہت ہی فائدہ والی چیز ہے بولو گے میری طرف دیکھتے رہو گے تو پھر پوری یاد جی اگر میں لگے پاسوں پاسوں ادھر آ رہا ہے تو پھر میرے کو صحیح طریقے گل سمجھائی نہیں جانی جو میرے دماغ گیا وہ بھی نکل جان گیا تو آکو کہ گل کے اندر کچھ ذوق ہوے ذرا توجہ رکھا جی ان شاء اللہ وہ لذیذ کل کے اندر ذوق بھی ہوئے گا وزن بھی ہوئے گا اور نفع بھی ہوئے گا رسمی خطاب نہیں ہوئے گا بلکہ ایسی ایسا باتاں ہونگیاں جیڑی سڈے واسطے دوہاں اندر نفع اور آواز دوستو میں جناب جنابران سامنے بالکل ابتداد اندر پہلی گل مدینے شریف سے کراگا پھر عظمت مستفا کی گل کرام مستفا کی گل کر کیونکہ اصل سنی لوگ الحمد للہ جہاں سنی بالکل صاف جہا واضح جہ ٹل واضح جیتا جی ہے ادھر ویکو نا گل یاد رکھو نبی علی سلاط وسلام دی آمد کی خوشی ہے آمد کی خوشی کے احتمام نے سلقات و خیرات نے گلیاں بازاروں سجانا ہے اصا اس سے منکر نہیں ہاں اس کو غلط نہیں آخر آم اگر شرعاتی پابندی کر دیاوں نے کم گیتا جائے اصحیح سنو جائز سمجھنے ہاں اور سواب دکھا بھی سمجھنے ہاں یہ ہے ملاد مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ کیا ہے جو نبی علیہ السلام و تظلیم حکم لے کے آئے آقام لے کے آئے پیغام لے کے آئے نے آپ دی آمدہ جو مقصد ہے یعنی جس طرح گلیاں بدار گاند تو صاف ہو جاوان انہیں دل برائی تو صاف ہو جاوے جویں گلیاں بلار اے جنابے والا ستھاج جان اس طریقے دنال آج جیرا دل ہے اے نبی علیہ السلام دی شریعت پاک دنال دین دنال ستھاج جائے, جائے خوبصورت ہو جائے دل دل, دل دل دل دنیا دا پیار نہ ہوئے بلکہ محمد مصطفیٰ دا پیار ہوئے دل اے بے قرار اے بے قرار و بے چین جسے دنیا دار نے خاطر نہ ہوئے اے دل بے قرار ہوئے بے چین ہوئے ہوئے ضرور مگرمدینے دل تاجدار نے خاتر دیکھو نا ایک ٹولہ ادا ہی بن گیا تے بلاج ہے مگر پیغام نو نہیں منگا وہ سننی نہیں ہے جہاں ہوں پیغام ننے آسان نبی علی سلاطو اسلام کے حکم نا آکام نا شریعت نا نیا نماز نیا روزے من حجے زکات کو آ پر جدو یار بھی محبت کی گل آئے مکھڑے دی گل آئے زلفا کی گل آئے یار دی گلی بازار دی گل آئے نبی علی سلادو سلام دی آمد دی خوشی کی دی گل آئے تو چہرے سے وٹ پہ جانے چہرہ برجا جائے یہ سننی نہیں ہے یاد رکھ لو سننی وہ ہے گا جس وقت نبی میں نبی علی سلادو سلام کے ملاپ کی گل آئے آپ کے خوشنو جمال کی گل آئے پھر بھی آشاش کرنے والا ہوبی زبان شریف اور آپ کی گل اور آپ کے پیغام دی گل پھر بھی آش, اش کرنے والا ہو اپنی جانا دے والا ہوئی ہے کہ نہیں آئی میں اس ترتیب کے خطاب کرانگا جتنا کو وقت اللہ تعالی نیا شاید وقت سے کافی ہو چکیا ہے میں لمبا چوڑا کتاب نہیں کرنا چاہتا بنیادی طور سے میں اپنی خطاب کا جی ایک موٹا جا خاکہ سامنے رکھ دیا اسی انداز میں گفتگو کروں گا تبج فرماؤ گے آئے گی اور تو اپنے اندر اللہ تعالی نے اگر چاہیے تو اپنے اندر تبدیلی بھی محسوس کرو گے اور تا بھی محسوس کرو گے میں کل شریف کے اندر بیٹھے ہاں بیٹھنا پے قیمت پے فائدہ پے مل نہیں گیا بلکہ مل والا بن گیا کیونکہ سام والی قیمتی گلا لیں یا نہیں؟ اور ایک, اور ایک, ایک ای پلیس ایمان اے کفر ہے خیرت بے خیرتی ونڈ نہیں رہ جانی بے وڈا کام ہو جانا جا نتیجہ بہت برا ہونا بہت برا ہونا ہے دیکھو جی بد آ گئی ہے میلاد ہوں مگر یاد رکھ لو میلاد نبی علی سلاطو سلام کا ہو جاتا ہے ہزور دیر رشہ نکنے آزور کا غلام بھی سدا پھر بھی آرام کھانے نبی علی سلادو سلام کا آشق بھی سدا پھر بھی رمادہ چھوڑ دینا پردہ چھوڑ دینے خیر چھوڑ دینا دین چھوڑ دینا یاد رکھ لو وجہ یہ بن گئی ہے کہ لوگا نے خطاب نو رسم سمجھیا ہے لوگا نے خطاب نو مقصد جو ہے انو پیشے نظر رکھے نہیں سنیا سور سنی ہے تاں کر کے سور ختم ہو گئی ہے یاد رکھ لو خطاب سور واس نہیں ہوتا مگر سور واس سے ہوتا ہے میری گالوں سمجھے ہیں میں جو لفظ بور گیا ہمارا خطاب سور واس نہیں ہوتا سور ہوئے شیر و شائع ہوئے ہو گی سارا کچھ ہوئے گی مگر ایس نیتنا خطاب نہیں علاقے در زیادہ سنجیدہ انداز گفتگو سننے کا ماحول ہے مگر یہ ہے بار بار مجبور نہیں کرگا ایک بار اوکھے سوکھے ہو کے بول پو سبحان اللہ میں اپنے گو جا دوستو میں گفتگو بڑھاواں گا پھیلاواں گا بہت پھیل جائے گی آمدن بسر مطلب ہونی مدینہ ہے مدینے شریف کے حوالے سنو اصلا, اصلاف دے کردار دستار ہٹا دیا گیا سنو سارے امام کون سر دیکھو حضور سیدی سی حضرت رضی اللہ تعالی عام سرکار ایک مرتبہ زیارت مدینہ دی مدینے شریف اندر تشریف لے گئے گل سنو گے ان شاء اللہ رضیز ترا سینا ٹر جائے ایمان گرم ہو جائے گا سینہ سینا دھر جائے دھر جائے جا. جا. پرانے بہت پرانے لوگ اس گل جانتے ہیں رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رسم کا خیر خون تکھا گیا پٹ دو درخت سامنے آتے سر آپ سرکار تصریف لے کی ہے اندر ایک ہو شاعر بھی پہنچا ہوا اس نے شیر آخیا لوگوں نے آخر بھی کمال کر چی بہت بے مثال آ تخیل کیا خیال پیش ہے انتہا کر اس نے شیر در لفظی بولے سن آخیا حاضر ہے درخت یوں گنبدے شاہے والا کے سامنے میں مطلب بھی سمجھاوا گا تو حاضر ہے درخت یوں گنبدے شاہے والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمائے لا کے سامنے مطلب کیا بنتا ہے اس کا مطلب ہی بنتا ہے شاعر آ جائے دو درخت ہے خدرا درح لگتے ہیں گنبرا جس طرح کے للا گ خدراج لگتا ہے جی لما ہوں اور یہ درخت اج لگتے ہیں جی مجنو ہاتھ بن کے کھلوتے ہوتے ہیں جن میں شیر ہونے بولے لوگ آخر کیا کمال اگلی بات ہے کیا تخجل تے کیا تصور پیش کیتے ہیں ایک بندہ دوڑ کے آلہ حضرت علیہ الرحمہ آپ جو قول آیا انہوں نے سنیا جے کچھ تا رسالت تا ایمان کیا سی اور انہوں دی محبت تا انداز کیا سی آپ کی بارگاہ جے اندر گل کی تھی حضور ایس طرح شائر میں شیر آتی ہے شائر میں شیر آتی ہے،, ہے کمال کر چھتی ہے آپ نے فرمایا اس نے کی آتی ہے حضور نے آتی ہے کہ حاضر ہیں ترخت یوں کے کھڑے ہیں گاہ آپ نے جی شیر سنیا نا یکم چلا آپ نے فرمایا جس شاعر نے شیر بلا کے وقت ہے کا گلتی ہو گئی آپ نے شیر تک آدھا میں آخیا آپ نے فرمایا لفظ آتے توجہ ہو آپ نے فرمایا تیری چنت کئی تیری چر تیرے نبی روزے لو میں دوبارہ توزا رسول لکھا ہے ایک لا ک کروڑ بھی ہو رسول پاک دا قدم شریف جس مٹی دے لگ گیا ہے ان دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا کیوں رب فرمانہ نہ سونے جس مٹی دے ہوتے تیرا پیر لگ گیا ہے اسا مکے دی قسم اٹھا یار تیرا گھر فرمایا میرا گھر ضرور ہے پر گھر کی وجہ اتنے یار بسائی تقریر نہوڑ لے لیا نبی, علیہ ہو نبی سرور سرکار روزے شریف لہلا دا خیمہ ضرور پھر مینو جو صحیح بات ہے وہ سمجھا دونے شریف تے روزہ رسول دے بارے جو آلہ حضرت نے کہا لے کہ تھی لفظ سنو اس بعد میں پھر دوسرے اپنا عنوان دی طرف رخ کر رہا ہوں آپ نے فرمایا شیر دے دو مصرے پہلا مصرہ کیا ہے حاضر ہے درخت یوں گمبد شاہ والا کے سامنے دوسرا مصرہ مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے آپ نے فرمایا پہلا مصرہ بالکل درست ہے حاضر ہے درخت یوں گمبد شاہ والا کے سامنے دوسرا جو ہے نا وہ غلط ہے ہو شوق ہے, ہے پتا پت لگ دن دن دن جانا آپ نے فرمایا مجنو کے سامنے حضور کیا آپ نے فرمایا تو آ خود سے ہی کھڑے ہیں عرشِ معلہ کے سامنے کیا فرمایا آپ نے آپ نے فرمایا اے نا اے نا کیا نہ کیا مجنو کھڑے نہبی دا روزہ اے عرش ہے اور اے م میکائیل ہاتھ بن کے میرے نبی جی بہو پڑھنا شیر پڑھ کے سر پیر بہو فرماندہ تی رش تارے ذکر کرے تیرا جی بہو بولیا ہے رسول نے جنہوں رسول بنایا ہے رسالت کا تاج جنہوں نے نصیب فرمایا ہے انہوں فضیل فرمائییا نے شانا تمتا فرمائی نے وہ سجنا ہے دروے عکل والے نے دے نبی کوجے جی بن گئے ہوں. نبی دیا بھی دو اختیار بھی دو اخان آ نبی دے بھی دو ہاتھ آتے نے ساڈے بھی دو ہاتھ ہوتے نبی کے بھی پیر ہوتے ساڈے بھی پیر وجود بھی مٹی بنیادا وجود بھی مٹی بنیا ہے پر انہیں ڈلیا نو پتا نہیں ہے وہ مٹی ضرور ہے پر تیرے میرے واسطے دنیا کی مٹی ہے ہبی وے خدا دےتے رگلا لمی نے جن کل فردوس کی مٹی تیار کر چوڑی سچنا جرا توجہ لال میری بات نو گلا میں دماغ کا تبجر مدیب دے خزرات ہٹ گیا ہے. اج میں جناب والا آج, تو سامنے. اج دا دنیا دار سے دا جناب والا انسان مسلمان اپنے آپ جناب بے والا کلمہ پڑن والا نبی دا غلام صدار والا وہ گمبت خضرات اپنا تعلق توڑ بے تھا ہے عورتہ دنال تل جوڑ بے تھا ہے تجناب والا اجرہ ماتی حسن ہے او دنال اپنا تل دماغ دکا بے تھا ہے وہ سجنہ یہ طرف قسم خدا دی کر کے اللہ وہ پیان کا دیواز سے ہوندہ ہے خطاب و تقویر کا دیواز سے ہوندی ہے واد کا دیواز سے ہوندہ ہے تاں کے امت دے تل دماغ جندرے گل پختہ کر دیتی جاوے گل پکے کر دیتی جاوے اور پیار دے قابل رب العالمین نے کسی اور نو نہیں بنایا اگر بنایا ہے اپنے مدینے دے تاجدار نو بنایا ہے اگر پیار دے قابل کوئی ذات ہے اور لجبال محمد کریم دیدہ آتے اور جن دن آل آز خود پیار رب العالمین نے فرما لیا ہے ادھر ویخنا سجنا ربلا لمیلا مجدور کریم نے رسولہ کی فضیلت ادھر ویخنا سونے ہوں میں گلا کر پیار ہو جب ہو جاتی ہے بندہ بھائی آخر پیا بات ہے دو شہ ایج دیا ہوا دل کا تعلق جوڑ دیا محبت کا سبب بن جائیں ادھر ویخنا یا کسی دکھا دیکھ کے حسن دیکھ کے بندہ دل دے بٹھا بنا دل بیٹھ رہا ہے یار میں فلانے کی اک برابر نہیں ہو سکتی ویکو جڑا بھی سونا ہوئے گا دنیا دا سرما پایا ہے یار اکھ در ماض آخلا <سلام> کچل پا چڑیا ہے نا سجنا درد لو اللہ ادھر ویکنا یا نہیں پرل دے بے دل لیا پیا بھی سیال گزارنا ہے راتا بھی ہوندے خیال دے اندر ہے اگو آخر یار آ جس اکن میں تیو تا حسن ظاہری ہے اتنا کردار ویکیا ہے اتنا آدت ویخیا نے اتنا سیرت ہے وہ سجنا در وی اگر جی ظاہری حسن دیکھے گا بلا نے اپنے یار روپ کمال دے اگر کردار ویکے گا تو سب خدا بھی کر کے آنا وا مکے کے کافران بھی یہ گل کی جدو میرے نبی نے چالی سال اپنی جبانی مکے کے کافران گزاری گا محول ماحول ہے اس ماحول گزار کے میرے نبی نے فرمایا سی دسوڈا میرے بارے کی خیال وہ سارے ارد کی لا سان آسمان دن کے اندر داغ سے نظر آئے پر تیری چالی سالہ زندگی دے اندر سانو داغ نظر نہیں آ نارا تقوی نار سال مفتی نور محمد چشی سا سب جو ہے نا سچنا درد بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکنا سجنا کوئی سونا انسان ہوئے گا جی حسن و جمال والا ہوئے گا خور دے کر چا ماس چڑیا ہوا ہے پر اندر گم دے اندر پخان آئے اندر خو اندر جناب والا خلیج سے بن جائے گا ہر شائع مکا چھوڑے گا ادھر ویخنا خجنا وہ جوانی دے جانی درد یہ حسن والے دنیا جنہ دے حسن ہوئے کے حسن پاگل ہو ہے وہ جدو بڑھاپا آدھا ہے ہر شاید مک جی ہے ہر چائے ختم ہو جائے دیکھنا کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا کوئی گل کرنا گوارہ نہیں کرتا وہ یارو مولا تالا بخار آؤں حسن بھی جنہی دیر تک میرا ارادہ بنی آئے ماں وخاہ چھلی آئے اے جنہوں حسن مک جاندہ ہے مولا اپنا جلبا چھپا لیتا ہے حسن ختم ہو جاندہ ہے اے تو پتا لگ دا ہے اے حسن بھی مندلہ نہیں ہے وہ مولا دا ہے مولا جنہوں چاندہ ہے وخاندہ ہے جنہوں چاندہ ہے چھپا لیتا ہے پر قسم خدا دی وجرے جنہ رب دے پیارے ہوں دے لے و جنہ دی اندر والی آنکھ کھل جاندی والے ختم ہو جان والا ہے مدینے کے تاجدار دن پتا ہے مدی کا تاجدار رب نے انجنا بنایا ہے آپ دا پیشاب شریف بھی پا کے پی لیا ہے وہ بھی اندر نہیں جائے گا کیا دے پیٹ اندر وہ یار دا پیشاب شریف تر گیا ہے رب العالمین دی خیرت گوارا نہیں کر دی وہ میں پیشاب شریف ہی گیا ہے یہ دکھ در بھجا جنت فرما دیا گا نائ تک نائ جشن مینا دے مستفا مفتی نور محمد چکی صاحب ہے نا سجنا درد لو لو سال توجہ تو میرا سنیا جے میں اگے جا کے سال یار دیا داواں دیا گلا سناواں گا ادھر ویخنا تھا دل بھی آخے گا پیساب کا تاریخ زبان نکل پینے لیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا رکھی ہے, کی ہے. <tune> بھی دل منگا ان شاء اللہ اپنے نبی کا گھر چڈیا ہے اپنے نبی کا جنابے والا دربار چڑیا دنیا کے اندر آئے وہ جہاں بلال ورگے یار دی گلی درا کے کلی پا دے او مل دیئے او نے دی آہٹ کر کے بزرگاں لوگ نے اپنی کتابیں پکی گل ایڈی گل نہیں پکی گل بزرگاں لوگ نے اپنی کتاباں لکھا ہے ربلا لبی رو پسند آیا ہے کہ جنت دی جی ہر ایک حور دے دے اتے دے اتے مولا تعالی نے کالا تل رکھا ہے بلال کی یاد دہ ہو جائے ادر ویک میں سجنا ادر ویک ادرویش اج دنیا حسن بناں دے چکراں نو پے کہ میرا چہرہ سونا لگے میں چمکدا تے فکدا ہوں نا نا او جیہنا چہرہ اے کریماں دے نال تے فلانی کریم تے فلانی کریم تے پاؤڈراں دے نال چمکدا اے او یاراں بڑھاپے دے اندر ہر شے برباد ہو جاندی اے غگرنا جدوں بندہ قبر نوں جاندا اے قبر دی مٹی کھا کھا جاتی ہر شے کھا کے مکا چھڑدی اے کوئی شہ پلے نہیں رہ دینی کوئی شاید ثابت نہیں رو دن دی، ہر شا بکا چڑی ہے پر سونے وہ جڑا حسن وہ سارے اخلاف نے بنایا سی اج دا جوان کریم چہرے نو سجاتا ہے وہ پرانے مسلمان وہ نوجوان پیاؤں گا وہ جاٹا نکلتا ہے وہ چہرے سے ملتے نے ادھرو گٹا چہرے پہ آیا ادھر اک دودھ ڈگیا ہے وہ جیڑی کریم تیار ہوتی سی چہرے کو سجا چڈی سی قسم خدا دی سج نظر حسن تو لوگ پر سونے ادھر چہرے کا دا دانگ نظر آ جاندہ ہے چہرے دا داغ سے نظر آ جا جنابے والا شیشہ ویخنے ہو چہرے پہ دا داغ ہے دل بے چین ہو جاتا ہے یار کوئی کریم لب جاوے میرا چہرے کا دا داغ بک جے پر جی دل پہ دا داغ پہ گئے نہ سوچی وہ ختم دینا سوچی گا مقابلے کریما نال ہوں پر یاد رکھ لے آج تے دل پی جان وہ کریم صاف نہیں دے وہ دے قرآن بنا ہو سجنا درخل بولو نا سبحان سجنا درویش تینو گل سنا مدینے کے تاجدار کی دی یار دی ادا دیا گلان سن مدینے کے تاجدار ادام مدینے کے تاجدار دیا ادا دی سن تینوں پتا لگے گا کیا بات ہے رب العالمین نے اپنے یار نو کیندا بنایا ہے اپنے یار نو کیویں دا سجاو چھڈیا اے او سجنا ادھر وی سیارو اعلام النوبلا امام ظاہری رضی اللہ تعالی عنہ اپ دی کتاب ہے اپ نے امام بڑا وڈا امام ہوئے اسلام دا بڑا نقاد عالم سی بڑا پختہ عالم سی حوائی گلہ نینے بڑیا مضبوط اور پختا گلہ نینے اترویخنا امام زہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیار اعلام النبلہ دے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں نبی پاک و ایک صحابی ہویا ہے و جنا دنا حضرت خوات ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صدق جامان انہیں گل سنے جے قسم خدا دی وجد و قلیہ بے کے سوسے گا میں کے غور کرے گا تیرا بھی جی کرے گا میں بے ساختہ کھان لٹ گیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے گال سنی نیشاء اللہ ایمان تعالی ہو جائے گا حضرت خواتین باہر کسی پنڈ چالے سن مکے شریف دے اندر آئے میرے نبی نے نبوت فرما چڑیا وہ جدو مکے دے اندر آئے نا وی چار پانچ عورت آ رہی عور بیاں آ رہی نے بڑیاں آ رہی نے عورتیں آ رہی نے وہ جدو آپ کی نگاہ پیمان جو دل چ نہیں کے ڈیا تل ڈگ پیاسم خدا دی کر کے آنا وا جدو دل کے اندر ایمان نہ ہو جاتا ہے یہ ہر تھان سے ڈگ پہ جد دل ایمان آئے اے دنیا دا حسن ویخ کے پاگل نہیں ہوندا اے تے محمد مستفا کے مکھرے کا دیوانہ بن جا سجنا درد بولو نہ جانا ہوگیا کا نہیں آردار ہوں فجبی قرآن کادار ہوں تے چھکے چوکے مارن والا ہے پر مسلمان آئی جو دنی گیا. اسا دے چوکے مارن والے بار سر لایا ہے رب العالمین دے حبیب نے ربوار کا لکھا بتا فرما چھوڑیا رسال ملا دست بڑے دکھ نال گل مسلمان جن اپنی زندگی نو بنانا سی مولا دے پورا نو سامنے رکھ کے جن اپنی زندگی نو ڈھالنا سی محمد بن قاسم دی زندگی نو سامنے رکھ کے اجن دی زندگی دیکھی جاوے کجرا دی زندگی یاد آدھی ہے وہ دی پف دیکھے جان کجرا کے پف یاد آتے نے پر ہائے افسوس وہ نوجوان کتنے گئے و و محمد قاسم دی جنا محمد ایک دیکھتے کردار بنایا دی. قوم کن بگڑ گئی ہے حالات کنے بدل گئے نے دل دماغ کنے تبدیل ہو گئے نے اج آئے تین دن جنابے والا خبر آ جائیں اخبار کے فلانے کے دے اندر نوجوان اے انہیں گلے دے اندر پھانسی دا پھندا پایا اے تے مر گیا ہے او خیر اے کی مصرا بن گیا ہے انہیں گلے دے اندر پھانسی دا پھندا کیوں پایا اے خودکشی کیوں کر لئیے تھلے لکھیا ہوندا اے اے فلانی لڑکی دے فلانی لڑکی رال پیار کرداسی اوندا ویاہ کے ہو گیا اے انہیں سوچیا جدوں او میری زندگی وچوں نکل گئی اے پھر میں جی کے کی کرنا اے ہن میری زندگی وچ ہے میری زندگی بچوں نکل گئی تے میں بردا او سجنا یاد رکھ لینا ہے وہ نبی نبی دے غلام ہوتا جان دے نہیں آتے وہ شہید وانگو غازی ملک ممتاز حسین کادری واگار گلے کھانسی کا نظرانے سمجھ لگی نا کہ کوئی نظر بولو نہ سبح گلا میں بہت تھوڑیا کر سن دیا جی گل کر رہا حضرت دی حضرت خواتین پی گئی جرا موہم دینا ہے علیہ السلام نے دا سی دی وہ جدوں سات کمرے بند سن ادھر کھڑی ہوئی بھی ہے بعد بھی بھی ہے ہر ہے شہ پوری ہے یوسف علیہ سلاتون سلام نو اے یوسف میرے بلوے فرمایا تیرے بل پر میرے والے کھان کی ہوئے گا رو کے اگر تو میرے والنی میں خدا پھر میری سہیلیاں میں چیزت نہیں رہتی میں نتانے وجنگے تیرے تیرے غلام نے نہیں پوچھیا یوسف علیہ السلام رو پھر آپ نے فرمایا او بی بی اگر میں تیرے والنی میں خدا تیرے تیرے والنی میں خدا تیرے تیرے سہیلیاں دیندل تیری عزت نہیں رہن دی اگر میں پھر میری نسل دے اندر نبوت نہیں رہے گی اگر تیری کچھ مجبوری ہے میری بھی کچھ مجبوری ہے وہ تیریا سہیلیاں ناراض ہو جانگیاں ادھر میرا مولا ناراض ہو جائے گا تو نا سجنا درد بولو نا سمان اگے جا کے ایسے مناسبت دنالے گل سناواں خورنالگلو سنو جی گل سنا رہا سا حضرت خواتب نے جبہر رضی اللہ تعالیٰ آپ دی گل سنا رہا سنو آپ سرکار جس وقت عورتانو یہ کیا ہے دل ہل گیا ہے دل دول گیا ہے بہانہ کی بنایا دل دن در خیال فیدہ ہویا انہنا گلنا کرا انہنا گپا مارا بہانہ کی بنایا ہے بہانہ کی بنایا گل سنے آجے اگلی گل پچھلی گل جدو پوری یاد رکھو گی تے پھر سواد آئے گا ادھر ویخناہ اپنے بہانہ کی بنایا گل خلط کی تیسی گل خلط کیتی تیسی بہانہ کی بنایا ہے اور عورتانوں اپنے طرف متوجہ کر اللہ اے میرے نلگال کر اے میرے بل متوجہ ہو جاؤ بہانہ کی بنایا ہے جدو عورتان کولوں گزریانے آپ نے تھنڈا سا بھرے آئے تھنڈا سا بھرے آئے ٹھنڈا سا بھرا ہے بیویا نے آخیا خیر او نوجوان ٹھنڈے سال چی بھرنا ہے آپ نے آخیا ہے جھوٹ بولیا کہ کلمہ جو نہیں سر پڑھا ہویا آپ نے او آخیا میرا اٹھ گم ہو گیا ہے اٹھ گم ہو گیا ہے اٹھ نپ گیا ہے میں اپنے اٹھ نپنا ہے رسا وٹنا ہے کلا بندہ پردیسی آدمی ہاں رسا کیٹا کوئی رسا تیار نہیں ہے زمانہ بڑا بہرا ہو گیا ہے پردیسیا کوئی خیال نہیں رکھتا کنڈی دہی سوڑی سکتی پردسیا کوئی خیال نہیں رکھنا پرواہ نہیں اے گل کرتی غور وال سنیا جی نے آکے آئے وہ بھی دیا ہے تا کر کے غیر مردا کر رہی سن ہاں پر جیری مسلمان دیا بیویاں نے قسم خدا غوث پاک دما پاک واگوں نہ وہ سیر نیک نے نہ مفتی نور محمد بولو نا سہان ادھر ویخنا سجنا کلمہ جو نہیں پڑھا ہو گیا اگو بھی کافرا اور دسنفر اور دسن مگر نہ بل نہ بالک فرمایا جن اندر بیٹھیاں ہو دروازے تے کوئی آ جائے دروازہ کھڑکیا تسا لچکدار لہجے نال بولنا مرد ہے وہ جواب دے لے گا اگر مرد نہیں تسا جواب دینا مجبوری بن گئی ہے خبردار لچکدار لہجے نال نہ نا بولیا آجے لچکدار لہجے میٹھے بول نہ بولیا آجے تا کہ اگلے کے دل کے اندر بھیرا خیال نہ آئے پاکی دا سبق میرا مولا دا قرآن پڑھا گیا ادھر سجنا وہ بھی لیا تیلے تیلے لے کے آ اچھا تیرے وٹایا رسا رسا ترے وٹایا وا ادھر ویخنا آپ دا مقصد پورا ہو گیا دس چکیا ماؤں او نہیں نسیا سی نہیںسیا رسا وٹیجریا پرانے زمانے کے اندر سگڑے وٹتے ہوئے رسا وٹیجریا رسا آئے نال گپا بج رہی گلام ہو رہی نے گفتگو ہو رہی ہے یا کم گلی او گزرا ہے مٹی تے قدم رکھنا ہے مولا اس مٹی دی بھی قسم اٹھا ل میرا مدینے کا دا تاجدار گزرا آپ نے ویخ لیا منڈے دل اڑ گیا اے سمجھ گئے گلتے پہنچ گئے سیبدان نبی جان گیا اے ایتے اوٹھ نہیں سن کلما نہیں, نہیں پڑھیا میرے نبی نے گل کوئی نہ کی تھی. خموشی نال گزر گئے, جنے وال محمد ویچوں کے نال کلما نہ پڑے کھدے یہ محمد وحے, خے, کلمہ ہے وہ جڑایا من وی ان پڑھا چھوڑ دے ادھر ویخنا توجو ہوں گل تے گل آ گئی ہے کلما لیا مسلمان ہو گئے اگر تے دل پہ سٹ نہ بچے تقریر چھوڑ دیا گا ادھر ویخنا سجنا سوجو کئی دن ہو گزرے کلمہ فڑیا مسلمان ہو گئے مسلمان ہو گئے کلوا فڑیا مسلمان ہو گئے چار پانچ دن گزرے سن مسلمان ہوئے حضور کے دربار در بیٹھے ہوئے سونے تو صدقے میرے نبی نے انج بغل وچ لے لے لیا انج بگل دے لے آئے پیار نال اس طرح اپنے جسم شریف نال لا کے آپ نے فرمایا ما فعلن بائیر کشا دل فرمایا میرے غلاماں دس پھر تیرے نس سے ہوئے اوٹھتا کی بنیا سی میں تو جو کرانا میں گل والدھیان کرانا میرے رسول نے کیا فرمایا فرمایا ما فعلن میرا نبی نہیں جانتا سی اٹھ نہیں نسیا نس کی نے کیا فرمایا پیار دلال. فرمایا ماں فرمایا میرا الا سے ہوئے اٹھ کا بنیا پیر پیا جواب کی ہے حل سلام آتا لجپال ادو نسیا تیرا چہرہ نہیں سی دگیا جدو لجپال کا بکھرا بیک رہا ہے نسے گا نہیں تیریاں زلفا کا ہی قیدی بن گیا تیریا زلفا کا ہی قیدی بن گیا ہے گل سمجھ آئی فرمایا آپ نے فرمایا پیارے کل دیکھو نا گل آپ نے دل لگی جی آپ نے فرمائی اور آپ بگلے غلام نے جب کھلے سلام اس وقت میں کلمہ نہیں پڑھا مسلمانی دا کا میں یادمان کلمہ پڑھ کے برباد تک تک کرے برباد کرے کردار مسلمان کا نہیں ہو سکتا مسلمان کا کردار محمد رکھا سمالا تو ہیا محمدی یاد آتا ہے کردار تو, یاد ہے. تو سیرت مصطفی یاد ہے ہو نے نظر نہیں تھی نظر دکھائی ہوئے دیکھے گا سجنا اسی طریقے پڑا اپنے آپ نے مسلمان سامنے عزت آ رہی ہے مسلمان تھی دی آ رہی ہے تھی؟ یاد رکھ لو جی نظر نظرہ نہ ہون عزت مسلمان کی بہ جسا کے حیا پیدا نہ ہوئے او کتا تہ ہو سکے پر مسلمان نہیں ہو سکتا ہوئے ہوئے گا دی اندر ہی حیاء ہوئے گا نا فضل امار کسی گل نے یا نہیں پتہ لگیا یا نہیں لگیا میں دوبارہ کرنا لگتا ہے اگلے تعلق نہیں ہے کوئی ناراضگی ہے تو میں ایک منٹ یا گل سنوا ایک بار چوپی رہو ایک بار سبحان اللہ بولو بندہ مریا نہیں, نہیں ہویا, نہیں نہیں تو بول بول نہیں بہت نہیں ہوا خون تو نہیں کٹیا گلر نہ گل شروع کر اسلام کا دیا معیار کی ہے گل ادھر حضور کی ہو نبی عظمت کی گل ہوئے دی ہوئے پھر سونا جوڑ جوڑ ہی ہے نا ادھر دیکھو اسلام اسلام سبق سوچ اسلام دا سبق اسلام کا دتا ہوا معیار نبی پڑھنے محمدی نہیں رہنے والا نہیں رہ معیار ہے یورپ کا ہے وہ ججنا جڑا مسلمان ہوتا ہے اندر معیار یورپ کا نہیں ہوتا اندر معیار وہ جڑا یورپ آئے ہویا ہے مدینے آئے حصت ہے سنو, سنو اسلام کی ہے دروازہ کر, کر کے گھر مرض نہیں اٹھ کے جب دینا پہلی گل سامنے نہ آران پر ہے میں گل بات کرنا بڑی یقینی اور جا کے سمجھا چھوڑو اسلام دا معیار جی گلگ الگ خلاقی والا ہے یا دوسرا پہلا یا دوسرا بیٹھو گھر بیٹھے کا دروازہ کھول دینی ہے تم چائے پیش کر دینی ایک یہ انداز چھوٹے کمینے لوگ آخر بڑا اخلاق ہے نال قلب جدر عورت بڑی بد اخلاق ہے بڑی بد اخلاق ہے سن اسلام آخر بٹی پت اخلاق عورت میری پوری تقریر بھول جائے تو جملہ نہ بھولیا گیا وی اخلاق عورت وہ جیڑی خیر بندے نال اخلاق نال بولے جیڑی خیر بندے نال اخلاق نال گل کرے اسلام آخر یہ اخلاق والی فرمایا وہ جیڑی اپنے سامد دے نال مٹھے بول بولے اور جد دروازے خیر نال اندر بد اخلاقی بولے اسلام آخر ساری نگاہی ہوئی اخلاق والی بیم گھر والا کیونکہ عمر ایسا ہو جائے نا یہ پہلے چار روپیے لیا کے رہا ہے ہوں بچارا بوڑھا ہو گیا گل کرے گا شور پایا ہوا تو پہلے ہی شور پانا سی مگر کچھ لیا دلنداخل.. مگر لیا کے دن یوگا نہیں رہ گیا کر کے کوئی گل کرے کرے شور پی رہے شور پی رہا ہے بلا گیند لیا روپیے دیا شور نہیں پا روپیے چار آپ دیر پی جی کر کے شور پائی جائے کمی دنیا بھر گئی ہے یہ دلچو سنو گل یہ ہے کہ جدو حامدے گل کر گل آئے ہلاک نہ ہو لاہ را بھی ہو جی میرے سر ہے کیوں جی اپنی دے کرے قسم خدا دی مسلا گلی بندہ دروازے پڑھ رہے کیوں پڑھ رہے ہو فرما ہے گل یہ مگر جی خیر بندے گل بھی گلے قرآن کیا فرما ہے اللہ تعالی فرما ہے میرے مولا گل بھی غور کرو, خور کرو گوبارہ نہیں ہوئی یہ مٹھے لہجے نال بولے گی جڑا دوے آیا ہے دل دن بماری ہے خیال پیدا ہونا اگر میں گل چلاواں چلانا چاہواں چل سکتی ہے رب کی فیرت نو ای گل بھی گوارہ نہیں ہوئی رب فرمادہ بی بی اگر اسلام آئی پھر پرخت بول پھر سخت بول کر دروازے سے آیا اندر ہل جائے اندر برا خیال نہ جائے اندر ایمان بھی بچ جائے تیری عزت بھی بچ جائے کوئیوک بولو نا نہ سبہاد یار دیا سانا لب جان کبھی دیا لبھنیاں نے سانوں بھی لبن نہ بولو سبھا سجنا ادھر میں میرا اللہ فرماتا ہے ال کوئی سدکی جاور سی عبد اللہ نام بخاری شریف سے حاشی گل لکھی ہوئی پچھلا واقعہ بخاری لکھا ہو رہے ادھر میں جانا نہیں جانا اوی ای لکھی ہوئی یہ میرے نبی کا یار سا مدینے کے تاجدار ہفا در ایک یار میرے نبی کے دربار سے نراج راؤنڈا سکھ لکھا لنا دکھ ہے اپنا درد سنا پرم کیا ہوتا سی انہیں ناشتہ کرنا ہے ناشتہ کر کے آ جانا مدینے کے تاجدار کوشش ہونی ہے کوئی چٹکلا چکا کہ مدینے کا تاجدار مسکرا کریں ہسا دے سن ایک گل سنا دینا تو جو ہے نا سجنا درد بولو نا سبھ میرے متینے کے باجدار وسلم آپ اے بار تو منڈی تو تارے فل لے کے آل آروٹ آ ای فروٹ لے کے آنے نبی بار گاہ فروٹ لے کے آنے حضور کی بار گاہ ادارے لے کے آدھارے لے کے آدھارے لے کے میرے نبی پیش کردہ مزور پل تلاول فمو دعا بھی فرموتے ہیں کئی دن دن منڈی روٹو جا لوگا نے نپ لینا پھڑ لینا لوگ آخنا ہے ساڈے کو فروٹ لے کے گیا اس پیسے دے دیں پاوا تو فنا ہے ہاتھ تو پھڑ لینا ہے انہیں آخنا ہے میں ہزور واسطے لے کے گیا تھا سر نبی بارگاہ بھی تر پہ سن چلو یار دا ہی سی میرے نبی بارگاہ دن لیا ارد کریسے مکرا ہے میرے نبی نے فرمایا تیرے تی واسطے تحفہ لے کے آیا سی ہاتھ منگ کیا جی نہیں سا گریب پھل <سؤال> نظر آیا گوبارہ میرا مدی کا تاجدار رب دہبوب کھاوے آیا تھا میرے نبی نے پیسے بھی دے نے دوبارہ دعا بھی کر چھوڑ دی ہاں پیسے بھی میرے نبی نے دینے دعوا بھی دو, با دو بارہ لے جانا نارا ناراسیا توجہ سجنا دوکھ بولونا سہال ادر ویک ادر ویک میں تیار ایک گان سنا نوکرل بولونا سبحان اللہ تو امام یوسف رحمت اللہ امام محمد یوسف اسماعیل بڑا انہاں نے اپنی کتاب الحق شریف اندر ایک واقعہ نقل فرمایا آ فرما نے حاجیا حج واسطے جا رہا ہے حاجیا کافلا حج واسے جا رہا ہے حج دے جا رہا ہے بہری جہاز کے اندر سفر ہو رہا ہے بہری جہاز سفر ہو رہا ہے وہ سجنا جہاز چلان والا یکدم اٹھ پہ ہے ڈرائیور اٹھ پیا ہے آدھا ہے یار وہ گھبرا کے بولے موت مرن واسطے تیار ہو جاؤ سامنے لہرہ نظر آ رہی دیا لہرا جی اٹھ دیا او جناب والا طوفان آس پاس ہو جاتا ہے پتے جی لے سکتے مر تے میں ہو گیا ہاں انہیں سمندری گئی اٹھنیا دل بو گئے گئے بے ہوش ہو کے کوئی ادھر ڈگ پیا کوئی ادھر ڈگ پیا کوئی ادھر ڈگ پیا پر ایک ف... نوجوان ایک نوجوان اٹھا ہے مبارک دین لگ, بھی لگ بھی یار ہو گئے لوگا نے آخیا وہ نوجوان سانو گئی پر تبارک مارکاں پہ دینا لگتا ہے تیرے دماغ نج ہو گیا تیرہل گیا ہے موت کی خبر سن تیرا دماغ جب دیا گیا سانو کوئی بچاؤ والا نہیں ہو سانو کفن پوا کے جناد فرن والا کوئی دی ہوئے گا سات بےہوش ہو کے دکھ رہے ہیں تو سانو گار کانکا دے واسطے دے رہا ہے نوجوان آخر یارا میرے نال غصہ نہ کرو وہ جدو جہاز چلان والے نے آخیا ہے انہیں سمندری طوفان اٹھنا ہے کہ مر جا گے میں جلدی نال مدینے والے پاسے منہ کر چڈیا ہے نجالا ترے گلام ڈوبنا نہیں چاہیے یہ فریاد کی دریا کے کنارے سے حضور پاک سرکار مدینے اور ابو بکر گئے حور فرایا ابو بکر جلدی گلابا ڈبنا نہیں ابو بکر صدیق نے بکردی جدو مجھے چھال ماری آ جہاز نو ہاتھ پایا وہ جدوں سائی پہنچ پھر مبارک کیوں نہ دیوا نار تک ناراسال مفتی نور محمد چیزانے چی دس پندرہ توجہ یہ سنائی سی یار پیغام دی گل سنانا توجہ ہے بولو سبحال ملاد منا نا. میں مثال دے کے مسئلہ دسانا ملاز منا مقصد کیا ہوتا ہے غور گل سنیا قوم فلم دیکھتے ہیں کہ آپ ہی فلم بن گئی ہے یہ حقیقت بول رہی ہیں فتو لوگ رہ گئے اور جنہ دی سامنے نچری ہوئے ہو بند ہوئے وقت کان بند <بند> تے تاں کن, جب بند تے تاں کن <بند> پلیت گلا پہ ہونا مرنا کتوں یاد ہوئے گا کی یاد رہنا کس خیرت والے نبی خیرت والے سا یاد رہنا جن قرآن دیا تلاوت کی پتا نہیں پتا لگنا ہے رب نے قرآن دیا تلاوت کر شادی جب ویاہ ہے مثال دے کے مسئلہ سمجھانا وا شادی ویا ہاں ہو رہا ہے تھرڈ علاقے دندر پتہ نہیں کیا رواج ہوئے گا شادی کارڈ کھلے جانے لکھا ہو شادی خانہ شادی کارڈ کدھر گیا اگلے دارے دارے دارے. کیا ہے گھر میں دیوی دی, دی روزانہ صفائی ہو رہی اتر جان کیوں نہ برباد ہو جان کیوں نہ تماہ ہو جان جنا خدا رسول بے خانے دی اور نام فقیر نے جوڑیاں اپنے اپنے ہاتھوں اللہ رسول کیلی ہے تیرے میرے ہوئے اور اللہ رسول دے ج اپنے کپڑے بچائے ہو اپنی ٹاؤن چپے نو بچایا ہوئے گلی جا رہے ہیں اخبار دا ٹکڑا پیا ہے شادی کارڈ پیابے والا شہر دا ٹکڑا گیا پیا ہے ریا مسلمان اپنے آپ نو سدا نالا یہ کلما پڑنے والا اونوں اٹھانا گوبارا نہیں کروگا نے گلا کرنی لوگ نے چنگا چلا ہو کے چنگے بڑے کپڑے پا کے گرد ہاتھ پہ مار دے کھیلی در ہاتھ پہ مار دھیلی نہ رولی تو رولی می اپنے کپڑے بچانے چاہیے میم اپنی ٹورا بچانیاں چاہیے جنہیں جبنا چا اپنی ٹورا بچائی ہو ٹورا بچدیاں نہیں اصا نو جگہ زلیل ہو روڑیاں, روڑیاں چڑھ جان اپنی عزت نہ کراہٹا کی پرواہ نہ کرانے کی پرواہ نہ کرواہ نہ کرا دی کر کے آنا وا ادھر روڑی چڑھتے ادھر رب لال امی نے نام ہر اے تکبیر نا نا ملا جستافا میری گل یاد رکھ لو ہرگے دلا لیا جی ہرگز نہ بلایا جی میری گل یاد رکھ لو گل یاد رکھ لو ایمان درباد ہونے کا کفرتی حالت مرن کا زمانہ ہے اے حالات تو بن گئے نہات کے اندر کوئی گرلا ایمان بچا کے لے جائے گا کوئی ایمان بچا کے لے جائے گا مگر تو ایک نسخہ دستانا ایک طریقہ اپنا لویا جی قسم خدا بھی کر کے آنا بے ایمان ہو کے نہیں مرو گے ایمان سے مروگے کا سونا روڑی سے نظر آئے کے اندر نظر آئے پرواہ نہ کر کند سے چڑ ج روڑی تے ہاتھ مار نالی دے اندر ہاتھ مار وہ جا رب رسول دے نان روڑیاں چکا ہوئے ہائے ہائے, ہائے و جرا ہاتھ مارے اپنے مولا کے نام سے مولا پھر بھی تو دے بھی پھر بھی کافر مارے اے بے نیاز پر قریب دی شان نہیں ہائے شان بندہ بند مسی بڑے نالی سے ویکیا تے اشتہار لگے ہوئے نکے نکے ٹکڑے وہ پائے ہوئے نالی ایک بے بے نا گاندے سے جی سے لنگ ہے ل تو سید نفل تو نفل سی دے ترکو سی دے واسطے میں بلی بن جا میرا اندر پاک ہو جاوے تو جنہیں اپنی اکا دب دے رب دے رب تو سونا دے رسول دے نان روڑیاں رولیے تیرا میرا مولا حیرت والا ہے جی ساری فادر روڑی چلیا ہے گند تو پاک کر کے فرید بنا دیا گیا میرے بنا دیا نارا نارا رسالے، نارا حیدری، نارا سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہوکھ اونچی بات بولو نہ سبحان اللہ گل بڑی ویڈیو بڑی نے بلا ویا جا جاؤ گے پھر محفل شریف کے اندر بہن مقصد نہ تعلق لبیا نہ عزت کی حفاظت ہوفاظت ہوتا ہے ماؤلہ ماؤلا معاف کر جو کر بیٹھا کر بیٹھا میرا دل پاک کر کے اپنے مدینے کے تاجدار کمپی جوڑ دے میں مثال دیک مسئلہ لگا جی کہ شادی ہو رہی ہے شادی کار چھپ گئے بازار سج گئے مرچا لگ گئی مہمان شادی سے مقصد بلا کیا گل سنا میں شادی سے گیا ویسے جائیں نہیں ہے کیونکہ لا دیا بڑے ہوئے کہا ٹوٹن کا خطرہ میں میں کیا کے چمچیا کچھیا کچھ چھری یہ کیا ہے روٹی کھا رہے کپا بھی کلو کے کھاوے ماجی کلو کے کھا بھی کلو کے نہیں تو بندی پتا ترقی بہت ہی کر رہا ترقی رہی نہرقی ہو گئی ترقی دے ہی نا بندہ دوڑا لا کے رفتار نہیں پلیٹ چاول پا کے دوڑ لو پلیٹ چاول پا کے دور میںب میں بد ہے کہ سے کر دی. اخلاق مالو نے ڈنگر بننا ضروری ہے توما کر تو پالو بند ڈنگر بننا کنی مرنی جی میں ہٹیا نگاہ جہ بالکل پاگل کی بڑی سننی کوئی نہیں فراغت لبنی ہے فلم کھول لینی کو ابے کیبا منا کرد گلیاں نہیں فیری نہ ہوگل <سؤال> دہ رکھتے ابے نو ہے اگر آخیا جائے ابا آخر فلاں بہت خراب ہے اپنا خاندان تو کوئی خبر نہیں ہوں ابے نو پتا ہے ابے کو پہلے ابے کو پتا جیسا جیل کی گل آئی ابھی پتا گا میں تو کوئی خبر نہیں میں بابا جینے میں کیا فرمایا انہوں نے فرمایا کہ وہ کھلو کے کھا رہے ہیں ہاں مجبوری کچھ مجبوری ہے کچھ مجبوری ہے میں کن چکے پہ خیر ہوئے یہ گل اگر کم بھی لبی نت تھان بھی گا جی بابا جی اونا دی کے کمزور شمارمے چار قدم لگے برگر کی پیداوار حالت ہو جائے برگر جنہیں کیا رے کیا رہنا بندہ سنو میں بابے جی نرج کی بابا جی میں بابا جی بابا جی مجبوری کیا ہے بابے جی ہوتے جدو اثا جمے آسان دھو پیتا ہے ماں کا جدو یہ جمے انہوں نے دھد پیتا ہے کان کا وہ جی کے, دیئے کے دی دیئے de de دیو بھی پہ جیو کے میں کے بابا جی ٹور پھر چاہیے گا کا بھی نصیب نہیں ہویا یہ ڈبے کی پیداوار نے ثواب ہے اے نبی دی ادا دے دی خلاف جی ادا ہوے وہ چھوٹے لا کے بےزتی کر کے محمد نارنا یہ بھی سواج نہ جنا اہتمام کیا گیا ہے مقصد کیا ہوتا ہے مقصد ہے نکاح پڑھانا گلیاں سجائیاں گئی مقصد نہیں پکائی گئی مقصد نہیں ہے مقصد کیا ہے نکاح مقصد ہے میں ترے کوچنا وا ادھر دے پکا دی سو دے گا گلیاں بازار سجا دے گا. برادری آ جائے ناد کیا دوسو برادری آ گئی پر جدو نکاح دا بیر آیا میرا دولے دا نکاح نہ پڑھایا جاوے لاڑے دا نکاح نہ پڑھایا جاوے سچی دسیا جی لاڑا خوش ہوئے گا یا ناراض ہوئے گا بولو دے صحیح یا اللہ جی نہیں بول رہا جی ویاہ ہونا ہی ہوئے یہ دسو لارا خوش ہوئے گا یا ناراض ہوئے گا نہیں مور رہا چلو دعا میں کر رہی ہے اچھا آخنا ہے سب حرام جائے دیکھ تیری خاطر کری نو سجایا برادری تیری خاطر آئی ہے دے گا تیری خطر پکیا نے انہیں آخر میرے کم دیا بھی نہیں جو شاید دلہا نار خوش نہیں آدھا راضی تا گا جی گلیاں میرے واسطے سجائی دوائی بندے میرے نال ٹور جا من مولوی صاحب نال میرا نکاح پڑیا جائے مقصد پورا ہو جائے گا وہ سجنا مثال دیتی ہے میرا مدی کا تاجدار دنیا دے کے آیا ہے لاڑا بن کے آیا ہے میرے مدینے کے دا تاجدار فرما نے والی میں والی رات میں آئے رب العالمین نے نے نو دلہن بنایا ہے میں محمد نو دا بنا چھوڑیا میں تا گسا نہیں احتمام کرنا سناچیواد بولو نا سفارا میتھو جی چار پانچ اٹھ کے گیا گسا آنا خاطر پتا نہیں بول رہا جی دے بولو سبحان اللہ. لگی تاکہ طبیعت بٹھا جا تھا ملا کردیا ملا مقصد کیا ہوتا ہے جی برادری کٹھی ہوئی ہے آج مسلمان اکٹھے ہوئے محمد کی دی شریت نکاح پڑھا چھوڑنا محمد پاک دی شریعت محمد پاپ کی شراب پاپ دا نکاح میرے بال ویخو نکاح جمع ہونے والے دا نکاح پڑھا چھوڑنا ہائے ہائے درویز وہ جی دل در خیرت نہیں ہے خیرت سنا کے حیرت پیدا, پیدا کر چھوڑنا جنا جی تٹا دینا اگر جی جنابے والا پیپر دئی کرنے والا ہر جی تک ٹی وی چلتا ہے جی ویخ نے کتاب کر کے ٹیویاں دیا. سامنے چنگیا نہیں لگی قرآن چنگیا لگے ٹی وی دیکھ ٹی وی دیکھ قلاد خل، نو ٹی وی ویخ ویک کے دھد پیلاو پتر راہی سلطان ورگا جمدائے اگر قرآن پڑھ کے لوڑیاں دین دھ پان پہ ملا کا مقصد کیا اچائے گلا سنا کے دل کا رابطہ مدینے دے تاجدار دے نال جوڑ چھڑنا تاکہ ادر ادروے اندر خیال پیدا ہو جائے اڑیا محمد در چھوڑ کے اگر اجڑنا جی تجر جاواں گے اگر اجرنا مزید چاہنے محمد چھوڑ دئیے اگر جب آباد ہونا چاہنے آ فیر محمد کے دربار تے انا پےگا فیر کردار بھی محمد والا پہنا پےگا فیر لباس بھی محمد والا پہنا پےگا فیر شکل و صورت بھی محمد پاک والی اپنانی پےگی ارضاری بھی محمد والی ہووے فیر نظام بھی محمد والا ہووے اے میلاد دا مقصد ہے اگر اے پورا نہیں ہویا فیر لکھ دے گا بھگاؤ کہ تے مدینے دا تاجدار راضی نہیں ہوے گا اگر دل نہ بدلے مدینے دا تاجدار ہوے گا ملاد کرے ہر نہ چھوڑے مدینے کا تاجدار گا راضی نہیں ہوئے گا ادھر نہ چھوڑے مدینے کا تاجدار راضی نہیں ہوئے گا سود نہ چھوڑے مدینے کا تاجدار راضی نہیں ہوئے گا شراب نہ چھوڑے مدینے کا تاجدار راضی نہیں ہوئے گا نرازا نہ پڑے مدینے کا تاجدار راضی نہیں ہوئے گا راضی جو ملاد سڈا کرنا ہے پھر سڈے حکم کا بابا مر جا وہ ساری شا چڑ جا پھر پی گے چاول نہیں چنے پے بھی پدینے راتی بھی ہو جائے گا آتے خوش بھی ہو جائے گا نسال نارا, نارا, نارا حیدری مفتی نور محمد چی سال سونے ترین تھوڑا سکندر کی ختم ہے نبوت میں سکندر صاحب سوڑ لو تو اندر سے گا بھی یہ تو خود اس او اوکا او ظالم تے بے غیرت بے حیات بے ایمان بنا من او آخری حر باؤں دیں یعنی ایک غیر مسلم آگ نو سمجھ دے سا کوئی تعلق اسے ترانداؤ ساکی کثور ہے آنے نے من دے یہ سمجھ لائے نسل شیطان دی جائز نی سمجھ دے انہ دے مذہبت داخل ہے اسماعیلی فرقہ اسماعیلی فرقہ آغا خان لیگ کا صدر پہ بنتا ہے بس صرف ایسا دس دیکھ مسلم کیسی جماعت جماعت کیسی مسلم سی جہاں صدر گوڑ دن سنکھدہ بنتا ہے اور تھلے آن کے میرے, میرے حضرت صاحب چھوٹے فرمانے ہوں انے. او نے وہ نگے اساؤ انساؤ نگے آئے ان گھر دنیا کیا لانگ سر ملا پیر ادی اخیر کی پیر. پتا نہیں انگریز مالج نشہ کیڑا تھی اتنا شدید نشہ خیر مسٹر جناب آمی ہے یعنی سکولوں کو یعنی فیشن وغیرہ جو تھا وہ دہریت کی دہریت دور نہ کرے تو بھیڑیا کامیاب کیسے ہوں گے ابھی تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو حضرت پروفیسر صاحب اور ماسٹر صاحب مذہبی فلفیاتی آتا کیونکہ ختم نبوت کا مانا آخری نبی کرنا یہ تو جہلانا اور عوام کا نظریہ اس میں ہندوان دی مخالفت دا اور یہ کہ دو تہذیبا نے دو قوما نے کٹیاں نہیں ہو سکتی اقبال کہنا سی ایک ہی کوک بن دی تو انگریز والے پاس میں ہی محدود دی تے یہ تھے نا یہ مجھے کھانا چاہتے تھے مجھ بکری کو اور بچانے والے ہمارے جو تھے وہ تھے علم سلحا انہوں نے کہا ان سے بچنا ان کی اس نے ایک اگلس کی نسلی جڑا ان کا بہت یہ آٹم کا پتھر ہوتا روح دام التزام من انڈریس انگریز کے معاملے التز انگریز کے ساتھ تعلق مسٹر دی ہمیشہ جاگ رہی ہے ساڈے کول کتاباں پئی ہیں لانتی ٹولا لانتی کام ایک سونا جاؤ کردے نے لانتی کم کی میڈیکل نظریاتی فضی لگ رہی ہے تاخر زمانی, زمانی, زمانی میں کوئی فضیلت نہیں زمانہ آگے پیچھے یہ کیا ہوئی دو سال صلح کراؤں گا مسٹر دیت اقبال نہیں دی. اچھا جی میں کہ بےمان اقبال نے آخری دو جو چھونا سی ان کے قریب مت جانا بھائی ترقی وال نہ نہیں کر سکو گے سمجھنی بات کیا